حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا لاڈنا کہنا کیسا ہے اصل میں بعض اردو کے الفاظ ایسے ہیں کہ اچھے ناموں سے یاد کیا جائے لیکن اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے کبھی کبھی اس میں بے احتیاطی میں ایسا پہلو نکل آتا ہے جو حضور کی شان کے لائق نہیں ہے لہذا کوئی اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے